اور جب کشتان نے ان کی نگاہ میں ان کے کام بھلے کر دکھائے اور بولا آج تم پر کوئی شخص غالب انی والا نہ ہو اور تم میری پنا میں ہو تو جب دونوں ہے لشکر امنی سامنی ہوئے الٹے پاؤں بھاگا اور بولا میں تم سے الگ ہوں میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر ناؤ آتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب سخت ہے